اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں استاد قمر جلالو صاحب تشریف ہیں استاد قمر جلالوی صاحب کے دم سے ہماری ادبی محفلوں خصوصا مشاعروں کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے آپ کا کلام ہی مخصوص رنگ لیے نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے کا انداز بھی منفرد ہے اس وقت ہم آپ کی ملاقات قمر جلالوی صاحب سے کرا رہے ہیں استاد اگر اجازت ہو تو آپ سے چند سوالات دریافت لوں بسم اللہ بسم اللہ استاد جی. آپ اپنی تدائی زندگی یہ بارے میں ہمیں روشناس کرائیں بہت اچھا میں سن 1888 میں قصبہ جلالی میں پیدا ہوا جی. سن انیس سو کہنا شروع کیا سن انیس میں استاد امیر کا دیوان مراتر غیب دیکھا ان کو استاد مان لیا لیکن سن انیس سو کا پہلا واقعہ یہ ہوا کہ جلالی میں مشاعرے ہوا کرتے تھے جی. جن میں کہ اکثر شاعر تھے تو انہیں دیکھ کے مجھے بھی شوق ہوا اس زمانے میں کون کون سے شعرا تھے جناب اس زمانے میں امیر خورشید علی صاحب خورشید تھے جی. سجاد حسن صاحب ہدف تھے امیر حسن صاحب امیر تھے عالم محمد صاحب گوہر تھے اور بہت سے متعدد شعرا تھے لیکن ایک دفعہ یہ طرح ہوئی ارما لپٹ کے رہ گئے تارے کفن کے ساتھ یہ میری پہلی غزل تھی کہ جس کو میں شریک ہوا جس وقت میں مشاعرے میں پہنچا تو لوگوں نے مذاق سے ہو گیا چھوٹا تھا میں پہلے مجھ سے کہا گیا کہ اچھا تم پڑھو اس زمانے میں میرے خیال میں آپ سب سے چھوٹے رہے ہو سب میں چھوٹا پہلی تو اس میں مطلب میں نے آج کیا تھا کہ جیسا کہ مجھ کو عشق ہے اس گل بزن کے ساتھ جیسا کہ مجھ کو عشق ہے جی اس گل بدن کے ساتھ بلبل بل کو بھی نہ ہوگا وہ شاید چمن کے ساتھ بات اتفاق کی بات کی یہ غذل سب میں بہتر رہی تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھائی یہ تو چرائی ہوئی لایا کسی <laughs> میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو مجھے علم ہے کہ میں چرا کے لاؤں یا میں نے کہا اور اگر ان کا یہ خیال ہے تو ان سب سے بہتر تو میں ہی کہتا ہوں <laughs> چرا کے کہا کہ جان اب کی بچ گئی تو قمر عہد بھی یہ ہے جان کے بچ گئی تو کمر عہد بھی یہ ہے اب دل لگائیں گے نہ کسی اس کے بعد علی گڑھ میں ہو گئے اب وہاں کے بہت سے ایسے شیر ہیں کہ جو جیسا کہ ایک شیر یہ ہے کہ وہ اگر وہ صبح کو آئے, تو سے گفتگو ہوگی شبے نہ ہم ہوں گے نہ تو ہوگی آپ شیر کس طرح کہتے ہیں سب شیر کہنے کو ابتدا میں پیے کہ غور کو غور کرنا پڑتا تھا پھر تو یہ عالم ہو گیا کہ بیٹھا ہوں طرح کا مشارہ جب ہوتا تھا تو مشاعرے میں جا کے ہی غزل کہا کرتا تھا اچھا اور مشک ہو گئی تھی جی بہت جی بہت میں نے امیر مینائی صاحب کو بہتر سمجھا چونکہ ان کا دیوان براتر غیب میں نے دیکھا تھا جی اور اس کو دیکھ کر ہی ان کو استاد مان لیا حالانکہ استاد کو میں نہیں دیکھا لیکن جی رو ہی یہ فخر حاصل ہوا جی بہت خوب. استاد آپ نے متعدد مشاعروں میں شرکت کی ہے جی جی کسی مشاعرے کا کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کو یاد ہو آج آج جی ہاں جی ہاں ایک مشاعرہ بسولی میں ہوا جی جس میں کہ جگر مراد آبادی فانی بدایونی ایسن مارروی دلیل مارروی زرا کان پوری جی. یہ سب لوگ بڑے بڑے موجود تھے فانی مانی جائے سی تو اس میں جب میں گیا تو ایک سا ہم نے ایک چھپی ہوئی کتاب دکھائی yeah. اور اس میں یہ مطلع میرا جو کہ میں سکندر راؤ میں پانچ برس پہلے پہنچ چکا تھا yeah. وہ چھپا ہوا دکھایا کہ آئی سہنے گلشتہ پر کہیں پانی نہ پہنچ جائے کسی کے عہد و پیما پر okay. وہ مطلع ان کی کتاب میں چھپا ہوا تھا مجھ سے آن کے کہا سر مشارہ کہ دیکھیے یہ میرے استاد کا مطلع ہے اور آپ کی غزل میں مشہور ہے یہ تو اس پہ جگر صاحب نے کہا کہ اس کو تو پانچ برس ہوئے جب استاد نے سکندر راؤ میں پڑی تھی یہ غزل اور یہ پانچ سال کی چھپی ہوئی آپ کتاب دکھا رہے ہیں یہ آخر بات کیا ہے وہ کہا نہیں صاحب ہے تو میرے استاد کا محمود علی صاحب آشی نے کہا کہ بھائی دیکھو اس میں اضافتیں نہیں ہیں باقی غزل میں تمام اضافتیں بھری ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلع اور کسی کا ہے اور غزل اور کسی کی ہے لیکن وہ کچھ ایسی جدید واقع ہوئی تھی وہ یہی کہہ چلے گئے کہ صاحب ہے تو مطلب میری استاد کا چنا میں نے یہ فیصلہ کیا جی فانی بدایونی صاحب کو بٹھا کے دیکھیے میں مطلع کہتا جاؤں گا اور آپ لکھتے جائیے اسی ردیف کافی میں گلستان پر اور احد و پیما پر جی تو میں نے متلے کہنے شروع کیے کہ وہ رکھا ساگر جو پی کر میں نے دیوارے گلستان پر تبسم آ گیا کو میرے عہد و پیما پر ادھر بادل پر بادل چھائے جاتے تھے گلستان پر ادھر عہد و پیما توڑتا تھا عہد و پیما پر مصر ہوتا تھا ساکی دیکھ کر بادل گلستان پر گھڑ پانی پڑا جاتا تھا میرے عہد و پیما پر <laughs> مطلب مطلب جب میں بہت کہہ چلا گیا <laughs> تو انہوں نے فوراً کتاب بن کے کہا کہ میرے استاد یہ تو آپ کا یہ مسئلہ جی. وہ تسلیم کر گئے دوس... جی دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میں علی گڑھ میں تھا اپنے مکان پر تو سیما مرحوم تشریف لائی کہ, کہ وہ نواب مینڈو کو اور مشکور علی خان کے ہاں مشاہرہ ہے اور اس میں مجھے خط لکھا بہت اشرار کیا کہ استاد قمر جلالی کو اپنے ساتھ لے کے آؤ میں نے انکار بھی کیا لیکن مرحوم نہیں مانے زبردستی ساتھ لے گئے جی. خیر سب کو مشارعہ ہوا بہت اچھا हم. صبح کے وقت جب چاہ پر بیٹھے تو سیمہ مرہوم نے ان کے ایک مسائب سے پوچھا کہ بھائی یہ کس تقریب میں مشارعہ ہوا تھا تو ان کا سب تقریب تو کوئی بھی نہیں تھی جی. ان کا پھر یہ کیا ہوا انوں کا بات یہ ہوئی تھی کہ کسی ڈاکو نے خط بھیل دیا تھا اس تاریخ میں ڈاکہ ڈالنے کا کہ آپ کے ہاں ناسا آپ کے ہاں ڈاکہ پڑھا گا تو حفراجی نوپسا مشارہ دو سیمات ببولا ہو گئی اور مجھ سے انکار کر رہا بے حد دلچسپ واقعہ یہ تو استاد اپنی زندگی کے کوئی اور دلچسپ واقعہ بتائیں دو ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا جی ایک مرتبہ میں مشاہرے میں گیا ضلع اٹھے میں جی تو وہاں عادت میری زیادہ تر یہی تھی جو مشاعرے میں بیٹھ کے غزل کہا کرتا ہوں تھا وہاں جناب نور جلیشری مشاعرہ کر رہے تھی تو اتفاق یہ بات کہ غزل کے لیے نہ ہوا مجھ جی سے اور چنانچہ اتنی دیر نہ ہوا کہ میرا نام پکار دیا گیا جب وہ بیٹھا تو دل میں کہا کہ پروردگار آج پہلا اتفاق ہے کہ بے مسلے کی غزل پڑھ ہوں یہ کہہ کے کہ بیٹھ ہیٹا تو میں نے ایک ہندو کی درگی کو دیکھا کہ چھہ ساتھ برس کا تھا چھوٹا جی تھا, جی تھا۔ جی وہ آن کے کشکہ لگایا اور وہ ڈالے ہوئے رومال وغیرہ وہ سب آن کے بیٹھ گیا چھوٹا تھا بچہ تھا جی اور ترہ اس میں تھی وہ بیمار کا اور تقرار کا اس ردیو سے جی جی جی تو اسے دیکھتی میں نے فور مدلہ کا کہ برتو جاؤ خون بھی کرنا کسی لاچار کا تم تو اتنے بھی نہیں جتنا قتلوار کا <laughs> بہت, بہت ہی کامیاب یہ رہا مطلب ہاں. اگر دیں جی بسم بسم بسم بسم بسم بسم بسم اور بجو بجو دو تین ایسے اشعار سنائیے جی جو اپنے اشعار میں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے بہت اچھا بات تو میں ترج کرتا ہوں ہاں ارشاد دائر کا بہی فاس لڑا مرکز سے دائرے کا بہی فاس لڑا سر پر تھا آسمان گئے جس دیا میں سر پر تھا آسمان گئے جس دیا میں دوسرا سر اور اس کے سوا پھول کی تعریف ہی کیا ہے احسان فراموش نسی میں ساری کا بہت وہ کیا ہے آج ان کے فرشتے بھی آئیں گے وہ کیا ہے آج ان کے پرشتے بھی آئیں گے وادے کی شب نہیں ہے یہ دن ہے صاحب کا بہت خوب ایک اور شیئر کرتا ہوں یہ شاید قطع ہے وہ خالی دنوں جمع ہوئے عمر بھر گئی خالی دلو دما ہوئی عمر بھر گئی راشا سوار ہو گیا سورت اتر گئی پیری میں خم کمر میں نہیں ہے یہ کمر میں جھک ڈھونڈتا ہوں جوانی کسر گئی دوسرا تھا کرتا ہوں جب کوئی کلی باغ میں کھل جاتی ہے جب کوئی کلی باغ میں کھل جاتی ہے گلچین کو مہک جا کے بلالاتی ہے گلچین کو مہک جا کے بلالاتی ہے تم پھول کی صورت ہو خدا را نہ سو تم پھول کی صورت ہو خدا را نہ ہسو پھولوں کو ہسی راس نہیں آتی ہے پھولوں کو ہسی راس نہیں آتی ہے امید بہت کم ہے شادمانی کی دل حضی کو تمنا ہے شادمانی کی دل حضی کو تمنا ہے شادمانی کی بس اتنی دیر کو مو اپنا پھر لے پیری بس اتنی دیر کو مو اپنا پھر لے پیری کہ ایک بار میں کھالوں قسم جوانی کی کے ایک بار میں کھالوں قسم جوانی کی. عزیز گھر سے میت میری اٹھا کے چلے عزیز گھر سے میت میری اٹھا کے چلے اشارے غیر سوس دشمن وفا کے چلے دکھا کے میرے جنازے کو مسکرا کے کہا بتانا بات نہ پوچھی تو اب خدا کے چلے بہت خوب استاد آپ کو ہم لوگوں نے کافی زحمت دی میں آپ کا پہلے سے شکریہ ادا کرتا ہوں